حبیب اور نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے کیا شان ہے میرے آکا کی اور کیا شان ہے میرے آکا پر درود پڑھنے کی سبحان اللہ جو یہ چاہے کہ رب راضی ہو جائے وہ غوث پاک کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علی محمد ماہ فاخر ماہ عبد القادر الاخر جاری ساری ہے اور عاشقان اولیاء اس مہینے کو بڑی گیارویں شریف کا مہینہ بھی کہتے ہیں کیونکہ گیارہ ربی الاخر میں ہمارے غصے پاک شہنشاہ بغداد ذکر اللہ کرتے کرتے دنیا سے تشریف لے گئے تھے آپ کی ولادت بھی ذکر اللہ کرتے کرتے ہوئی تھی سبحان اللہ تو غوث پاک کے اخلاق کریمہ آپ کی ہیبٹس عادتیں کیسی تھیں آپ کا بیہیویئر رویہ اولاد کے ساتھ بچوں کی امی کے ساتھ اور اپنے مریدوں کے ساتھ طلبہ کے ساتھ کیسا تھا ہمارے وہ پاک بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے سبحان اللہ اچھا ہم یہ سمجھ لیں کہ جو مسکرا کر آگے بڑھ کے ملتا ہے تو یہ حسن اخلاق والا ہے اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے وہ سب اس میں نہیں آ گیا اخلاق حسن اخلاق کا جو مفہوم ہے نا وہ بہت وسیع ہے کئی نیک اعمال اس میں شامل ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کی یہ عادت ہے کہ وہ معافی اختیار کرتا ہے یعنی کوئی اس کے ساتھ جاتی کرتا ہے معاف کر دیتا ہے یہ بھی اچھے اخلاق والا ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے گھر میں یا آفس میں یا اسکول میں یا کالج میں یا حلقے میں مسجد میں مدرسے میں چوک پر یہ بھی اچھے اخلاق والا ہے جو برائی سے منع کرتا ہے یہ بھی اچھے اخلاق والا ہے جو جاہلوں سے بھڑتا نہیں ہے جاہلوں سے لڑتا نہیں ہے بلکہ ان سے اعراض کرتا ہے روح گردانی کرتا ہے پہلو تہی کرتا ہے یہ بھی اچھے اخلاق کا مالک ہے لڑائی جھگڑے کرنے والا اچھا تھوڑی جو رشتے دار اس سے تعلقات توڑتے ہیں تو یہ تعلقات بناتا ہے یہ بھی اچھے اخلاق کا مالک ہے جو محروم کرنے والوں کو دے عطا کرے یہ بھی اچھے اخلاق کا مالک ہے ظلم کرنے والے کو معاف کرنا خندہ پیشانی سے ملنا تکلیف نہ دینا نرم مزاجی ٹالرینس بدباری باری غصے ایک وقت قابو کرنا غصہ پی جانا آف و درگزر سے کام لینا مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا یہ بھی اچھی کی بات ہے مسلمانوں کی خیر خواہی ان کی بھلائی چاہنا لوگوں میں سلوک کروا دینا بندوں کے حقوق ادا کرنا مظلوم کی مدد کرنا ظالم کو ظلم سے روکنا مسلمانوں کے لیے بخشیش کی دعا کرنا کسی کی پریشانی دور کرنا کمزوروں کی کفالت کرنا لابارس بچوں کی تربیت کرنا چھوٹوں پر شفقت کرنا بڑوں کا احترام کرنا علماء کا ادب کرنا مسلمانوں کو کھلانا پلانا مسلمانوں کو لباس پہنانا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا مصیبت آئے برداشت کرنا حرام سے بچنا حلال حاصل کرنا بال بچوں پر خرچ کرنے میں کشادگی کرنا یہ تیس قسم کے میں نے آپ کو بتائے مزید بھی حسن اخلاق کی اگر آپ انفارمیشن لینا چاہیں معلومات لینا چاہیں تو حسن اخلاق رسالہ ہے ماشاء اللہ بہت پیارا رسالہ ہے وہ آپ لیجئے اس کو پڑھیے دو سو سے زائد یا دو سو مسرت احادیث اس کے اندر ہیں ارشم اور احزالعلوم کی تیسری جلد جو ہے جو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے ترجمہ کیا جو احزالعلوم کا اس کی تیسری جلد صفحہ نمبر 153 تا 164 آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کا ذہن وسیع ہوگا کہ حسن اخلاق کہتے کیسے اللہ کرے غسب اعظم کے صدقے میں ہم بھی خوش اخلاق ہو جائیں میری عادتیں ہوں بہتر بنو سنتوں کا پیکر مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے تو حسن اخلاق کا ایک شعبہ یہ بھی ہے غریبوں کے ساتھ شفقت کرنا غریبوں سے محبت کرنا یہ بھی حسن اخلاق میں داخل ہے ایک تعداد ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو غریبوں کو لفٹ نہیں کراتے چاہے وہ قریبی رشتے دار ہو اس کو پوچھتے نہیں ہیں کیوں پوچھیں بھائی پوچھیں گے تو قرضہ نہ مانگ لیں تو اللہ نے دیا ہے تو دو اس کو بھائی کیوں نہیں پوچھتے کہیں یہ نہ کہتے کہ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے پچاس ہزار لگیں گے وہ دے دو تو اللہ کے بندے اللہ نے دیا ہے دے دو نا خوشی کے ساتھ غریبوں کو اگر ڈاکٹر آپ کو ہی کہہ دے کہ تیرا آپریشن ہونا اور پانچ لاکھ روپے لگے گا تو ہو سکتا ہے یہ مصیبت ٹل جائے پچاس ہزار میں کام ہو جائے خرچہ بھی کم ہوگا تکلیفیں نہیں ہوگی تو بہرحال غریبوں کو ایک تعداد مسلمانوں کی جو لفٹ ہی نہیں کراتی پوچھتی نہیں شادی میں نہیں بلاتے ان کو اور ایسی دعوت جس میں پیٹ بھرے بلائے جائیں مال ڈار بلائے جائیں غریب نہ بلائے جائیں اس دعوت کو تو بری دعوت کہا گیا یہ اچھی دعوت تھوڑی بری دعوت ہے غریبوں کو بلایا جائے اسی طرح کوئی مالدار بیمار ہو جائے تو لائن لگی ہوئی اس کی عیادت کے لیے اس کا انتقال ہو جائے لائن لگی ہوئی جنازے میں گاڑیوں ہیں گاڑیوں او اتنا بھائی اب وہ تو مر گیا اولاد سے تعلقات قائم کرنے ہیں نا تاکہ دنیا بھی فائدہ ہوتا رہے تاکہ بزنس چمکتا رہے کسی مالدار کو کوئی آفت پہنچے اس کے کتنے خیر بن جاتے غریب کو پوچھتے بھی نہیں پڑوسی بیچارہ بھوکا ہے اس کو کچھ کھانے کو ملا نہیں ملا غور تو کریں عید پر شبرات پر خاص مواقع پر ہمارے گو سے پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق بہت ہی پیارے تھے یہاں تک کہ آپ غریبوں پر بہت شفقت کرتے آپ جو کمزور لوگ ہوتے ان کے ساتھ بیٹھ جائے کرتے تھے بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ جائے کرتے تھے یہ بھی اچھی عادت ہے نا بوڑھوں کو بھی کوئی نہیں پوچھتا کیونکہ بیچارے کے چہروں میں وہ کشیش ہی نہیں ہے جھریاں پڑی ہوئی ہیں کون پوچھے ان کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی بازوقات بازوقات کو دکھاتے ہیں بات کو تو بوریت ہوتی ہے استفر اللہ تو کیا ہم نفس کی خاطر ملتے ہیں کسی سے اللہ کی رضا کے لیے ملنا چاہیے یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے یقیناً ہے اور اس سے ہمدردی کریں گے آپ کو زیادہ اضر حاصل ہوگا ہمارے غصے پاک فقیروں کے ساتھ آجدی سے پیش آتے تھے اب یہاں ویسے کو بڑا ہو تو انکساری بھی بڑھ جاتی غریب کو دیکھ کر بڑی باتیں یاد آتی استفراللہ تو یاد رکھیے کسی ایک مسلمان کو بھی آپ نے اپنے سے کمتر جانا آمتکبر اور تکبر والوں کا ٹھکانا جہنم استفر اللہ وہ غریبوں کو حقیر نہیں جانا چاہیے سیدراب الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے شہزادیں آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک حج کو تشریف لے گئے سفر کرتے کرتے ایک قصبے میں پہنچے آجلا اس قصبے کا نام تھا تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ کہیں اسٹے کرنا چاہیے کہیں رکنا چاہیے اب ہم جیسے ہوں تو وہ چاہیں گے مالدار کے گھر رکیں اٹیچ بات ملے گا گرم پانی ملے گا اور کھانے میں آئٹم بھی ذرا اچھے اچھے ملیں گے سیٹ صاحب ہو سکتا ہے کہ تحفہ وی ایسا دیں بھاری برگر نواز دیں اور کو گرم کر دیں غوث پاک غہان غو اللہ آپ نے خادم کو حکم دیا اس قصبے کے اندر اس ٹاؤن کے اندر جو سب سے غریب شخص ہے اس کا گھر تلاش کرو معلومات کی گئی تو ایک بوسیدہ مکان پرانا مکان اور اس میں ایک بڑے میاں ایک بوڑھا شخص اور اس کی زوجہ بوڑیا وہ تھی اور ایک جوان لڑکی وہ بیٹھی ہوئی تو گو سے پاک رضی اللہ تعالی ہو عنہ ہو اسی ٹوٹے ہوئے مکان میں تشریف لے گئے آپ نے وہیں فرمایا اور ان سے پہلے اجازت لی انہوں نے اجازت دی گھوسے پاک ٹھہر گئے اب آپ کی ہستی ایسی تھی گھوسے پاک رضی اللہ گاہن ہو بہت بڑے عالم تھے آپ اپنے وقت کے مفتی اعظم ہیں پوری دنیا کے بڑے مفتی تھے آپ مشہور و معروف الحمدللہ اور حافظ قرآن مفسر قرآن شیخ الحدیث اور قرآن پاک بھی پڑھایا کرتے تھے ہمارے غص پاک جو ہمیں پڑھنا نہیں آتا ایک تعداد ہے جن کو پڑھنا نہیں آتا غوث پاک سے الفت بہت ہے غوث پاک کی سیرت کیا ہے یہ نہیں معلوم یہ تو اچھی بات نہیں ہے یہ محبت کا انداز کامل نہیں برال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا لوگوں کو تو ہجوم لگ گیا بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے علما بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے مالدار لوگ اس قصبے میں آنا شروع ہو گئے اور آ کر انہوں نے نظرانہ پیش کرنا شروع کیا یہ پرانے دور سے ہے کہ علماء سلاحہ اور پیروں کو مشائق کو وہ نظرانے پیش کیے جاتے ان کی خدمت کی جاتی بہت اچھی بات ہے امام صاحب کے پیچھے نمازیں تو پڑھتے ہیں کبھی ان کا حال بھی پوچھا بے کا کہ رہتے کیسے سردی گرمی کا انتظام ہے کچھ اور کھانے پینے کا انتظام ہے ہمیں ہر وقت کھانا چاہیے ان کو کیا ہوا کھائیں گے جی؟ ان کی کیا خبر گیری کی بہرحال لوگ ایک تعداد میں جمع ہوئے اور غصے پاک کو سونا چاندی کپڑے نظر کرنے لگے اور کوئی بکری لے کر آ رہا ہے کوئی گائے لے کر آ رہا ہے کوئی بیل لے کر آ رہا ہے اور مویشیوں کو بھی ریوڑ جمع ہو گیا اور اب اتنا بڑا مجمع کہ وہ مکان تو چھوٹا تھا سارے آئے نہیں ہمارے غوثے پاک رضی اللہ تعین ہونے وہ سارا سونا وہ ساری چاندی وہ سارے کپڑے اور وہ سارے کے سارے جانور بکریوں کا ریوڑ گایوں کا ریوڑ بیلوں کا ریوڑ وہ سب کا سب بوڑھے میاں بیوی جو تھے ان کو پیش کیا رات بسر کر کے صبح تشریف لے گئے کیا شان ہے ہمارے غوث آزم کی غریبوں سے محبت اگر کوئی مالدار کے ہاں ٹھہرے بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے اب ضروری تھوڑی کہ وہ اسی وجہ سے ٹھہر ہے کہ اس کا کوئی اچھی نیت نہیں ہے اچھی نیت سے بھی مالدار کیا ٹھہر سکتے ہیں اگر وہ رشتے دار ہے تو اس کے گھر ہی ٹھہریں گے نہ جا کے چاہے وہ مالدار ہے چاہے غریب ہے اگر مالدار تو نہیں جائیں گے اس کے پاس اس کے پاس بھی جائیں گے ہم اپنے لیے عبرت حاصل کریں کسی پر بدگمانی نہ کریں کہ یہ مال کی وجہ سے یا منصب کی وجہ سے ان کے ہاں جا رہا ہے نہیں یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے آج کل کا حساب کتاب ایسا ہے کہ وہ پہلے تو وہ سواری کے لیے جانور استعمال ہوتے تھے جہاں بھی باندھ دیں اب تو گاڑیاں ہوتی بھی گاڑی کہاں کھڑے کریں تو ایسے وہ ویلاز ہوتے ہیں بینگلور ہوتے ہیں اس کے اندر گاڑی سمیت چلے جاتے ہیں بعض کی حفاظتی مر کے معاملات ہوتے ہیں تو ظاہری بےچارے ایسے کریں گے ایسی جگہ ٹھہریں گے اور بھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں ہم کسی سے نہ کریں تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہو بڑی شان و عظمت کے مالک تھے اور غریبوں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے تیرے در سے ہمگتوں کا گزارا یا شہ بغداد امیر علیہ سنت بار گئے غوثیت میں عرض کر رہے ہیں امیر علیہ سنت کو غوث پاک سے محبت بہت ہے. جب اتوا غوث پاک کا مرید بناتے جو امیر علیہ سنت کا مرید بن جاتا ہے وہ غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے سبحان اللہ اور غص پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے تو میرے لیے سنت غص پاک سے دامن غص پاک کے دامن سے وابستہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو الحمدللہ للہ عاشقان اولیا کو آشیقان غوث اعظم کو بار گئے غوثیت ماں میں ارض کرتے ہیں تیرے در سے ہے پوں کا گزارا یا شہ بغداد یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد اگرچہ لاکھ پاپی ہے مگر اتار کس کا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بغداد سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی و وبارک وسلم حضرت سیدمت شیخ عبداللہ بن شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کے ہمارے غوث اعظم کے ہم اثر آپ کے زمانے کے بزرگ یہ فرماتے ہیں غوث اعظم غریبوں سے ضعیفوں سے مسکینوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ایک بات ارس کروں بہت پیارا مدنی پھول مدنی بغدادی پھول غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے انبیاء غریبوں سے محبت کرتے تھے ابھی اب دیکھیں اکثر لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں دین کے خادم بنتے ہیں موزم بنتے ہیں امام بنتے ہیں مدرس بنتے ہیں مفتی صاحب بنتے ہیں مقرر بنتے ہیں خطیب بنتے ہیں مبلک بنتے ہیں اس میں موسٹلی غریب لوگ ہوتے ہیں مالدار کو توفیق نہیں ہوتی اللہ ماشاء اللہ اللہ جس پر کرم فرمائے تو غریبوں سے محبت کرنا نبیوں کی سنت تو غو سے پاک فرمایا کرتے تھے امیروں سے تو سبھی محبت کرتے ہیں وہ جہاں چاہتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں غریبوں کا پرسان حال کون ہوتا ہے کیا میں بھی ان سے محبت نہ کروں سبحان اللہ جیسے کوئی خاص موقع آیا کوئی ایونٹ آیا اب ہم نے قربانی کا گوشت دینا ہے وہ مالدار کو دیں گے جس نے پہلے دس قربانیاں کی ہوئی تو کیا اگر نمبر بنانے بھائی ثواب کمانا ہے غریب کو دو نا وہ افطاری کروانی ہے اس میں بھی مالدار آ رہے ہیں ارے غریبوں کو بھیجنا بھائی اچھا مسجد میں اسلامی بھائی آتے ہیں اسلامی بہنیں تو گھروں میں ہی ہوتی ہیں ان کے لیے بھیجیں نا یہ بھی عید کی خوشیاں منائے یہ بھی افطاری کی ترکیب کریں ہمارے بچے نخرے کریں کھانے میں اور ان کے بچے تڑپیں کہ کچھ کھانے کو مل جائے وہ تعلقات بنانے کے لیے مالداروں سے ترقیب غریبوں سے نہیں اگر اللہ اس کے رسول کے لیے تعلق بنانا ہے تو غریبوں کا نواز ہمارے سے پاک بہت غریب پرور تھے مالدار اور غریب اس میں امتیاز نہیں ہوتا تھا امتیازی سلوک نہیں ہوتا تھا ان کو بھی آنر دی جاتی تھی محدث اعظم پاکستان کی سیرت میں پڑھ لیں حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت پڑھ لیں جن بزرگوں کی آپ سیرت پڑھیں علماء کی سیرت پڑھیں غریبوں سے محبت غریبوں سے محبت امیر علیہ کو دیکھا غریبوں سے بڑی محبت کرتے ہیں غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرنے کا بھی کہتے اور غریبوں کو اپنے قریب کرتے تو ہمیں بھی غریبوں کو قریب کرنا چاہیے یاد رکھیے جو اللہ کی رضا کے لیے غریب کو قریب کرے گا اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا جی ہاں میں کہہ ہمارے غوث سے پاک کے نانا جان رحمت عالم یان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہم ہماری امی جان سیدات عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عبیدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی علہا کو مخاطب کر کے فرمایا اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو انہیں اپنے قریب رکھو تاکہ بروز قیامت اللہ تعالی تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے سبحان اللہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو غریبوں کو قریب کر لو بھائی اور دنیاوی اسٹیٹس بنانا ہے تو کب تک بنائیں گے بھائی آخر موت ہے تو ہمارے گھوسے پاک غریب پرور غریب پرور تھے مالدار اور غریب سے یکساں سلوک کرتے تھے اور اس معاملے میں آپ نے سیرت مصطفیٰ کو فالو کیا ہر معاملے میں آپ تو سیرت مصطفیٰ کو فالو کرتے تھے ہمارے آقا علیہ صلاحت وسلام کی جس میں پاک سے خوشبو آتی تھی نا غوث پاک کی جسم سے بھی خوشبو آتی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم جس میں پاک پر مکھھی نہیں بیٹھتی تھی شہد والی نہیں دوسری گندگی لانے والی مکھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی ہمارے غوثے پاک کے بدن مبارک پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی یہ شاہ غوث اعظم کی سرحان اللہ تو غریبوں کو قریب کریں تو انشاءاللہ اللہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا کمزوروں کی برکت سے مدد کی جاتی ہے کمزوروں کی مدد سے روزی دی جاتی ہے ہمارے غوثے پاک ناداروں کی کمزوروں کی دل جوئی کرتے ان کے ساتھ بیٹھتے آؤ بھگت کرتے اور آپ کی خواہش کیا تھی آپ کی خواہش تھی دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے غریبوں کو کھلانے پلانے کی آپ کی اعلیٰ سوچ تھی مدن سوچ تھی آپ فرماتے ہیں مجھے دو باتیں بہت پسند ہیں ہمارے غوثے پاک فرماتے ہیں مجھے حسن اخلاق بہت پسند ہے اچھی عادتیں بہت پسند ہیں اور نمبر دو بھوکوں کو کھانا کھلانا بھاجرت اسرار میں ہے غسے پاک فرماتے ہیں پوری دنیا کی دولت اگر میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں اس دولت کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے وقف کر دوں اور سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤں اور چیز بانٹتے بھی ہیں تو چھٹکارے ہوئے کھانا کھلاتے ہیں تو ان کی ضلعت کرتے ہوئے نہیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اعلی حضرت نے جو وصیت کی تھی دنیا سے تشریف لے جانے لے جاتے وقت اس میں یہ تھا کہ یہ یہ یہ یہ عمدہ کھانے غریبوں کو کھلائیں اور اونر کے ساتھ کھلائیں اب کھلاتے بھی تو کوئی ڈانٹ رہے ہے ادھر بیٹھو ادھر ہو جاؤ بھائی آپ آپ ہی ہو جاؤ کیا انداز ہے بھائی کسی مسلمان سے بھی ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے اور غریبوں کے تو دل پہلے بےچاروں کے چھوٹے ہوتے ان کے ذہن میں تو پہلے ہوتا ہے کہ ہم غریب ہیں تو لوگ ہمیں پوچھتے نہیں ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں تو ان سے پیار کرنا چاہیے جنت میں ایک بڑا اونچا محل ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے اندر باہر سے نظر آتا ہے یہ جنت کا اعلی محل کس کے لیے ہے یہ جنت کا اعلیٰ محل اس کے لیے ہے جو محتاجوں کو کھانا کھلائیں اور واقعی غوث پاک کے جو غلام ہیں گیارہویں شریف سالانہ نہیں وہ ماشاء اللہ ترکیب کرتے منتھلی ماہانت رکیب کرتے اور ویسے بھی یہ تو یاد دہانی کے لیے ہے نا کہ یاد رہے گیارہ تاریخ کو جب چاہے کریں گوسے پاک کی نیاز کریں اولیاء کی نیاز کریں اولیاء کے سالے ثواب کے لیے کھانا کھلائیں بہت ہی اچھا کام ہے کھانا کھلانا مسلمانوں کو جنت میں لے جانے والا کام ہے تیجے پر کھلائیں مگر تیجے کا کھانا جو ہے اب یہ مروج ہو گیا اس کی وہ جو شریف فقیر ہیں ان کو اجازت ہے جو غنی ہیں ان کو اجازت نہیں ہے دل مردہ ہو جاتا ہے میت کا کھانا دل مردہ کرتا ہے تو برل کسی مدرسے میں بھیج دیں کسی جامعہ میں بھیج دیں مرنے والے کے سال ثواب کے لیے اور بھی وہی سال ثواب کی صورتیں کی جا سکتی ہیں برل ہمارے گوسے پاک کی گیارہویں شریف کے موقع پر دنیا بھر میں دنیا بھر میں لونگور لنگور کھانے کھانے میرے گوشت کا فائدہ اب بھی جاری ہو ساری ہے اور منگتے فقیر سائل بھکاری اب بھی آپ کے در سے پل رہے ہیں اب دنیا بھر میں گیاریاں ہو ہیں مثال کے طور پر پانچ لاکھ جگہوں پر ہو رہی ہیں وہ سب جگہ ہزاروں سینکڑوں بیسیوں لوگ مل کر کتنے لوگ مالا مال ہو رہے ہیں کھا رہے پی رہے ہیں الحمدللہ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے پاک کے سچے میں ہماری مقصد فرمائے اور بھی مدنی پول ان میں پیش کرنے وہ اللہ نے چاہ تو اگلے سلسلے على الحبيب صلى الله تعالی على محمد